عظب اللہ سمل علی من الشیطان الرجیم من منحمی ونقی سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے سبحان الری پاک ہے وزاد بھی بددی جو رات کے وقت لے گئی اپنے بندے کو اسرا رات کے اوقت لے گئی معدی ہی اپنے بندے کو لیلن رات کے ایک ٹکڑے میں ایک حصے میں مل المسجد الحرامی مسجد حرام سے مل المسجد الاقصا اس دور والی مسجد کی طرف یا مسجد اقصا کی طرف اللذی بارکنا حولہو کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی لینوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں انہو ہوا السمیع البصیر بے شک وہی خوب سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے وہ آتئینہ موسر کتاب اور ہم نے دی موسل اصلاۃ کو کتاب وجہ اللہ بدل بنی اسرائیل اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تب تک دونی دینی وکیلا کہ نہ تم پکڑو میرے علاوہ کوئی کار ساز درریت من حملنا ملنا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوک کے ساتھ سوار کیا نوک کے ساتھ اٹھایا انہو کان عبد الشکورہ یقینا وہ بہت زیادہ شکر گزار بندہ تھا وقضینا قبینہ بنی اسرائیلا اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کو فیصلہ دیا فل فی کتابی کتاب میں لطف صد النا فل کہ بے شک تم زمین میں ضرور ضرور فساد کرو گے دو مرتبہ والا تعلّہ اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے علو کبیرہ بہت زیادہ یا تم غالب آ جاؤ گے غلبہ حاصل کر لوگے علو کبیرا بہت بڑا غلبہ فعلا جاں و الا پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا واد نا علیہ عبادت تو ہم نے ان پر بھیجے اپنے بندے اولی بأس شدید سخت لڑائی والے فجاسو خرالت دیا تو وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے گھس گئے وہ کانا وعدہ اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ پورا کیا ہوا تھا سموار ادد نال اکمل کراتا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ گلبا دیا علیہم ان پر وامددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی باموان وبنین مالوں اور بیٹوں کے ساتھ وجعلناکم اکثر نفیرہ اور ہم نے بنا دیا تم کو زیادہ نفری کے اعتبار سے یا نفری میں زیادہ کر دیا ہم نے تم کو ان احسنتم احسنتم لی احسن الفوسیکم اگر تم بھلائی کرو تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے ہے اگر تم نے برائی کی پلا تو بھی اسی کے لیے ہے فلدا جہاں عباد الآخر اور جب آخری دوسری باری کا وعدہ آگیا گیا لئے سو تاکہ تمہارے چہرے وہ بگاڑ دیں ولیدقل مسجد آ اور داخل ہو جائیں مسجد میں کما داخلو ہو جس طرح کے وہ داخل ہوئے اول مراتن پہلی مرتبہ ولی اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں ما الو ان کے غلبے کو تدبیرہ ہلاک کرنا آساربم قریب ہے کہ تمہارا رب الرحم کہ تم پر رحم کرے وین تم ادنا اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے وجال جہنم الکافرینہ ہنسیہ اور ہم نے جہنم کو بنایا ہے کافروں کے لیے ہنسی گھیرنے والی جگہ یا قید خانہ ان حاضل قرآن یہ حدی لقوم یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے للّتی اس راستے کی یہ اکوم جو کہ سب سے زیادہ سیدھا ہے وَيُبَشِّرُ المؤمن الْمُؤْمِنِينَ بشیر العمین و یہ دیتا ہے مؤمنوں کو اللہ دینا وہ ممن امرون صالحاتی جو نیک سال اعمال کرتے ہیں کبیرا کہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا وہ آخراتی اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے آیا ہے ان کے لیے آداب العلی ماتنا کا آداب و بشرری او دو اور انسان دعا کرتا ہے بشری برائی کی دعا اہو بالخیری اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح وہ کانل انسان اور انسان ہے بہت زیادہ جلد باز جلدی کرنے والا واج الارا آیت نہیں اور ہم نے بنایا ہے دن اور رات کو دو نشانیاں فم النا آیت تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا ہے واج النا آیت الحارِ اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا ہے روب فربی کم تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے حساب اور تاکہ تم لو سالوں اور حساب کی گنتی کو فصل اللہ اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہو اور ہر انسان کو ہم نے اس کا اس کا نصیب اس کی قسمت دے دی ہے اس کی گردن میں یعنی ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لالم کر دیا ہے اور نقر الحو یوم القیامتی کتاب اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایسی کتاب یلقہ منشور آ جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا ایک ر کتاب پڑھ تو اپنی کتاب کو کفہ نفس کا یوم علی کا حسیبہ. کافی ہے تجھ پر آج کے دن تیرا نفس ہی حساب لینے والا منہتگا جو ہدایت پاتا ہے تو انما یہ ہی تو وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے وہ منغلہ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو انما یہ تو وہ اسی پر ہی گمراہ ہوتا ہے وَلَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی بما کنہ حتی نبا کا رسولہ اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم بھیجیں رسول وہ ادا ان کا پریتن اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو امر نا مترافی تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں بقا صافی ہا وہ اس میں فست نافرمانی کرتے ہیں بحق علیہ القول تو ثابت ہو جاتا ہے ان پر قول فدم مر نہ میرا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں برباد کرنا وکم اہلقنا میل من القرون من بعد نوحن اور کتنے ہی ہم نے زمانے ہلاک کیے لو کے بعد وکفاب رب کا ویدو بھی دیباد ہی خبیر بصیر اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ خبر رکھنے والا بہت زیادہ دیکھنے والا من من کا نہ یرید العاجلہ جو شخص دنیا چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے عجلنا لاہوتیہ ما نشاء ہم اس دنیا میں اس کے لیے جو چاہتے ہیں جلدی اس کو دے دیتے ہیں لمن نريد جس کے لیے چاہتے ہیں سما جہ جہنما پھر ہم بنا لیتے ہیں اس کے لیے جہنم کو یس اس میں داخل ہوگا مذمت کیا گیا مدل گیا ومن اراد کا اور جو شخص ارا آخرت کا ارادہ رکھتا ہے و اسی کے لیے ہی اپنی کوشش کا کرتا ہے محمن اس حال میں کہ وہ ممن ہے فلاح کا کانا مشکورہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی صحیح ان کی کوشش قدر کی گئی ہے کلن ہا اوائی و ہا اولا اور ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں ان کی بھی ان کی بھی من عطا ربک تیر رب کی عطا سے وما کان عطا و ماں کانا عطا ربک محدورا اور تیر رب کی عطا نہیں ہے روکی گئی عنظر دیکھ کئی فف صابع کئی فف ناباد الباد کیسے ہم نے فضیلت دی ہم کے بعد کو بعد پر وخرات اکبر و دراجات اکبر و اور بتا آخرت زیادہ بڑی ہے یا بہت بڑی ہے دراجات کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے گا فیصلہ کیا تیرا رب نے اللہ تعبد اللہ ہو کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروال اور والدین کے ساتھ احسان کرو امّا عندك او احادلہ تو جب پہنچ جائے تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو فلا تق لہما اف تو نہ کہ ان دونوں کو اف ولا تنہرا اور نہ ان کو جھڑپ ڈانٹ وقل لہما قولا کریمہ اور کہہ ان کے لیے باعزت بات کرم والی بات وقف وقف فرغمہ جناح من الرحمہ اور جھکا دے ان کے لیے توازوں کا بازو من الرحمتی نرمی کے ساتھ وقل اور کہ رب رحمہما اے اللہ ان دونوں پر رحم کر کمار بیانی صغیرہ جس طرح ان دونوں نے مجھ کو بالا میری پرورش کی صغیرہ جبکہ میں چھوٹا تھا ربکم اعلم بما فی نفوسی کم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکونوا صالحین اگر تم صالح ہو فینہو کارل الوابین غفورا بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ عطی دل قربقہ ہو اور قریبی رشتے کو ان کا حق دو بن مسکینہ بنصبیلی اور مسکین اور مسافر کو بلا تبد تبدیلا اور فضول خرچ نہ کر فضول خرچی کرنا اندر مبدرینہ قان القوان شی آقین یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وقان شیقان الربی کپورا اور شیطان اپنے رب کے کا بہت زیادہ ناشکرہ ہے وَإِمَّا تُعْرِذَنَّ عَنْهُمُ من ربی کا اور اگر کبھی تو ان سے اعراض کرے اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے ترجوحہ جس کو تو چاہتا ہے بق الم میں سورا تو کہ ان کے لیے آسان بات و لاتا کا مغلول کا اور نہ تو کر اپنے ہاتھ کو رکا ہوا بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف ولا تب ستہ اور نہ تو اس کو پھیلا مکمل پھیلا پھیلانا فاتق محسورا تو بیٹھ بگر نہ تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا گیا محصورات تھکا ہوا کا انبک و یکر یقیناً رب رضب کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے انا حکام عبادی خبر بصیرہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ان کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے والا اتقتلوا اولادکم خشیہ تا اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نحنو نرزوقکم و ایا نحنو نرزوقہم و ایاکم ہم, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ان قتلہم کان فیتن کبیر یقینا ان کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے خطا ہے ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب نہ جاؤ انه کان فاحشتا و ساء سبیلا یقینا وہ فحاشی ہے اور برا راستہ ہے یا راستے کے اعتبار سے بری ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہ تم قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ امن قتل مظلوما اور جو مظلوما قتل کر دیا گیا فقد جعلنا لوليه سلطانا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے بنایا ہے اس کے وارث کے لیے بنایا ہے سلطانا غلبا فلا يسرف في القتل نہ وہ حد سے بھڑے قتل میں انہو کا منصورہ یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے ولا تقرب مال یتیمی اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے اللہ بلتی ہی احسن مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو کہ عمدہ ہے اچھا ہے حتہ یا بل واشدہ ہو کہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے وہ اوفو بال اور پورا کرو وعدے کو ان العہدہ کا نا مسغلہ یقیناو سوال کیا گیا ہے و او پل اور پورا کرو ماپ دو اداکل تم جب تم ماپو وزین و بالقست مستقیم اور سیدھے درست پیمانے کے ساتھ وزن کرو دالی کا خیروم و احسن و یقیناً یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے ولاکفو اور نہ تو پیروی کر مالسلا کا بھی علم جس کی اس چیز کی جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے ان نسم وار ولف عادہ یقیناً سماعت بصارت اور دل کل ولائی کا کان علب یہ سب ایسے ہیں کہ ان کے متعلق سوال کیا جائے گا وَلَا الارض اور نہ تو زمین میں اکڑ کر چل تکبر کے ساتھ چل ان نقل تخری قلوا یقیناً تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو ولان تب کو لمبائی میں مکروہ یہ سب کام کی برائی ان کا مکروہ سے ناپسندیدہ یہ ناپسندیدگی مکرو حرام کے معنی میں ہے ربو کا یہ ان چیزوں میں سے ہے باتیں جن کو کے وہی کیا ہے تیری طرف سے رب نے من الحکمت حکمت سے ولا تجعل مع الله اله اخر اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہۃ القفی جہنم معلوم مدحورا بغیر نہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں معلومن ملامت جدا مدحورا لعنت کیا گیا اپا اسفاق ربکم بالبنین کو ہے کے سے بے شک ہیں ہیں تم کہتے ہو بہت بڑی بات والی حاضر قرآن اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن میں لگ کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما ماں عزیز ہوں اور نہیں زیادہ کرتی یہ چیز ان کو اللہ نفورہ مگر نفرت میں بھاگنے میں کہہ دیجئے لو کان معه الہاتن اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جس طرح کہ یہ کہتے ہیں اذا لبغوا الى العرش سبيلا تو وہ اس وقت عرش والے کی طرف کوئی راہ تا ضرور ٹھونڈتے سبحانه هو وتعالى وہ پاک ہے اور بلند ہے اما يقولون اس چیز سے جو یہ کہتے ہیں علوا كبيرا بہت زیادہ بلند تو تصبيح له السماوات وتسبح الارض تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین بھی ومن فی انہا اور وہ بھی جو اس کی اندر ہیں وَإِن مِّن شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّخُ بِحَمْدِهِ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے لا وَالَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقینہ وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے بہت زیادہ قرآن اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وجال اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے قبو کہ وہ اس کو سمجھیں وہ فی آدانی اور ان کے کانوں میں بوجھ و اداد کرتا ربا کا فی القرآن واحدہ اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں اکیلے کا بلو بل الا ادباری تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں نفورا نفرت کرتے ہوئے یا بدکتے ہوئے نہنو اعلم بما بیماستم به ہم بخوبی جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں بیما یس طی جس کے ساتھ وہ اس کو سنتے ہیں یعنی جس نیت سے وہ اسے سنتے ہیں جب وہ اور سے سنتے ہیں آپ کو وہ عید نجوا اور جب وہ سرگوشی میں ہوتے ہیں ظالمون جب کہتے ہیں ظالم ان تک مسفلہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے آدمی کی جو جادو زدہ ہے جادو کیا گیا ہے عمدہ دیکھو کیسے یہ آپ کے لیے نشانیاں بیان مثالیں بیان کرتے ہیں فب الو بس وہ گرا ہیں بلا اس پتیوں سبیلا تو وہ طاقت نہیں رکھتے راستے کی وہ اور انہوں نے کہا ادا کنہ عیدامن و کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں و رفاتا اور مٹی ریزا ریزاون عقل قن جدیدہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں نئی تخلیق میں کل کہہ دیجیے کون اجارہ تن اور حدیدہ تم بن جاؤ پتھر یا لوہا اور خلق مما یکروفی سندوری کم یہ ایسا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہے پس یقو نا میں تو ان قریب کہیں گے کہ پھر ہمیں کون لوٹا؟ لوٹائے ہو سکتا ہے کہ یہ قریب ہی ہو اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ چلتے آؤ گے اس کی بات کو قبول کرو گے وہ تدنونہ اور تم گمان کرو گے النبی تم اللہ کلی کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑی ہی دیر یوم جس دن وہ تم کو بلائے گا پسند تہذیب نبھی ہمتی ہی تو تم اس کی تعریف آب کرتے آب ہوئے آب آب اس کی بات کو قبول کرو گے وہ تذنون اور تم یقین رکھو گے الب اللہ تلیلہ گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا ہی بکل اور کہہ دیجیے لہ عبادی میرے کو یقور اللہ احسن وہ ایسی بات کہیں جو کہ سب سے بہترین ہے ان نشطانہ ہوں یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے ان نشطان انسان کے ہمیشہ سے سے دشمن ہے ہے ہے رب خوب اچھی طرح اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو ہم نے نہیں بھیجا کار ساتھ ذمہ دار ربو کا آئلم في منتھما وا اور ارض رب وہ خوبی جانتا ہے ان چیز ان کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے والا فیلت دی ہے اور ہم نے داود کو ہی کہہ دیجیے تم بلاؤ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو گمان کرتے ہو بلا کوش کشف یان کم والا تحویل آ بس وہ نہیں مالک تم سے برائی کو ہٹانے کے والا تحویل اور نہ ہی اس کو تبدیل کرنے کے اولائک الذین یدعونا یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ ايهم اقرب جو ان میں سے زیادہ قریب ہے وہ یرجون رحمتہ و اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں و یخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان عذاب رب کا کانہ محذورا یقینا تیرے رب کا عذاب ہمیشہ سے مقدورات ڈرایا جاتا ہے ایسا ہے جسے دہرایا جاتا ہے وہ انکان اور نہیں ہے بستیوں میں سے کوئی بھی بستی اللہ مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قبل یومت کے دن سے پہلے اور آداب الشدیدہ یا اس کو سخت قسم کا آداب دینے والے ہیں کانہ داری کفل کا کتابی مستورہ یہ بات کتاب میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے پمام سربل آیاتی اور نہیں ہم کو منع کیا کسی چیز نے کہ ہم بھیجے نشانیاں اللہ مگر اس بات نے کہ انکر طببیہ الاولون جٹلایا ان کو پہلوں نے وَآدَيْنَا سَمُودَ النَّاقَتَا اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی مقصراتاً واضح نشانی کے طور پر فَغَلَهُمُ بِحَا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا پوان رسل و بلآیات اللہ اور نہیں ہم بھیجتے نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے و عید النا اور جب ہم نے کہا تجھ کو انبا کا احاطہ بنناسی یقیناً تے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے روی اللہ کی آرائینہ کا اور نہیں ہم نے بنایا استدار کو جو ہم نے تجھ کو کرایا ہے اللہ فکن طبل مگر لوگوں کے لیے آزمائش یعنی واقع میں کی طرف اشارہ وہ شرا تلمہ لکھنوناتا اور لانچ زدہ درخت کیوں قرآن ہی قرآن میں وخوفیف ہوں اور ہم ان کو ڈراتے ہیں فما پس نہیں وہ ان کو زیادہ کرتا اللہ قبیان کبیلا مگر بہت بڑی سرکشی میں اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ ابلیس نے کالا کہا جدو کیا میں سیدا کرو علی من خلق تین جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے کالا کہا ارا اتا کہ خبر دے مجھ کو ہاد اللہ بھی کرمتا علیہ یہ اس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے لا ان اقرطنی ادائیوں میں قیامت اگر تو نے مجھ کو مؤخر کیا قیامت کے دن تک لاحدنی کرنا ضروریت ہولی اللہ تو میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا اللہ قریدا مگر تھوڑوں کو ہی قال محب کہا جا فمن تبعك منهم تو جس نے تیری پیرے کی ان میں سے فانا جهنم جزاؤكم جزاء مفورہ پیشک جہنم ہی تمہارا بدلہ ہے پورا پورا واستفجد من استطاعا منهم اور بہکار جس کو تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے بصوتی کا اپنی आवाज के जरिए व اجلب عليهم بخيلي کا اور چڑھا ان پر اپنے گھڑ سوار لشکر و راضی اور پیادا لشکر وہ اور شریک ہو جا ان کے فی مالوں میں والاولادی اور اولادوں میں واحد ہوں اور وعدہ دے ان کو وما یعدہم الشیطان اللہ غرورا اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیتان مگر تھوکے گا انباد ہندسان یقینا میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی تسلط کوئی غلبہ وقفا کفا یوربی کا اور کافی ہے تیرا رب کا احساس اور ربو کم جی رقم الفل کا تمہارا رب وہ ذات ہے جو کہ جی چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو جب تم کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے بلام اللہ تو جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں سوائے اس اللہ کے فلن مانا جا بر پھر جب وہ تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف اعراض تم, تم اعراض کرتے ہو و کارن انسان کفورا اور انسان ہمیشہ سے ہی نہ ہے ابا امین تم سب بھی کم جانی کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تم کو خصف کر دے دھنسا دے خشکی کی طرف اور یور سلا کم یا تم پر نادر کرے کنکریوں والی بارش سم الات وکیلا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی مددگار کار ساز ام امین تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس, ان اس بات سے کہ فی تم اخرا کہ وہ تم کو لوٹائے اس میں دوبارہ فیور سلا علیکم کاصفری تو تم پر وہ تند توڑنے والی ہوا بھیج دے فیو وزیرفا تم بس وہ تم کو غرق کر دے بیما کفر تم اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا نہ شکری کی تم والا تجدو لقم علینہ پی ہی پھر تم اپنے لیے اس کے خلاف ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے ولا قد کرمنہ بنی آدم اور بتا تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو وہ اور ہم نے ان کو اٹھایا سوار کیا پھر برری بہری خشکی اور دری میں وقت من یہ اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے وف و بل ممن خلقنا تفضیلہ اور ہم نے فضیلت دی انہیں ان لوگوں پر ان لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے تفضیلہ بڑی فضیلت یومن الک کل سم بھی امامی ہم، اس دن ہم پکاریں گے بلائیں گے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ فمن اوتی یہ کتاب او یمینی تو جس کو دیا گیا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں فلاء کا یکراون کتاب یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کو اپنے نام اعمال کو ولاء الرام فتیلہ اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ہومن کا فی الحال ہی آمہ جو اس دنیا میں اندھا ہے فی الآخرت ہی آمہ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا وہ اگر دو سبیلا اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہوگا وہ ان لیفت کا دو لقتی نو کا لیکتی نو نہ اور تحقیق قریب ہے کہ وہ تجھ کو خطرے میں مبتلا کر دیں بھی اس چیز کے بارے میں او حینا الہ کا جو ہم نے تیری ترقی کی ہے تاکہ تو ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور کے باندھ جھوٹ باندھ دے وہ ادھر کا خریلا تو اس وقت یہ تجھے اپنا دوست بنا لیں گے ولا انبت نا کا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو ثابت قدم رکھا ہوتا لقد کتا ترک کانوشی ان قریلا تو بلا شبہ یقیناً تھا کہ تو ان کی طرف مائل ہو جاتا تھوڑا سا لا کا. اگر ایسا ہوتا تو ہم تجھ کو چکھاتے حیاتی دگنا عذاب زندگی کا اور دگنا موت کا سملا تاجد اللہ کا علینہ نذیرہ پھر تو نہ پاتا اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار وہ انقاد ولاسطف زون اکا اور قریب تھے تھا کہ یہ لوگ تجھ کو پھسلا دیتے بہکا دے دیں من العضی زمین سے لیجو خریجو کا منہا تھا کہ وہ تجھ کو اس سے نکال دیں وہ لا اللہ خلافہ کا اللہ قدیلہ اور اس وقت یہ نہیں ٹھہریں گے تیرے پیچھے مگر تھوڑی ہی دیر سنت منقطع نا یہ سنت طریقہ ہے ان لوگوں کے طریقے کی مارت جن کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے والد تاجدولی سنتی نا تحویلا اور تو نہیں پائے گا ہمارے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی عقیم الصلاح علی دلو کی شمسی تو قائم کر نماز کو سورج کے ڈھلنے سے غسق الیل رات کے چھا جانے تک وہ قرآن الفجری اور قرآن فجر کا وقت کے وقت کا, کا انا ان نا قرآن کا نا مشہور یقین فجر کے وقت کا قرآن جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے وبین الیلی اور رات کے وقت فتح حجت بھی تو اس کے کچھ حصے میں بیدار رہے نافلہ تن لک یہ تیرے لیے زائد ہے یا نفل ہے عصا رب کا عصا یہ بعطا کا رب کا قریب ہے کہ تیرے رب تجھ کو کھڑا کرے مقام محمودہ مقام محمود کر۔ وقل اور کہہ ربی ادخلنی مدخلا صدق اے اللہ مجھے داخل کر سچا داخل کرنا واخرجنی مخرج صدق اور نکال مجھے سچا نکالنا واجعلنی ملہ دن کا سلطان نصیرہ اور تو بنا میرے لئے اپنی طرف سے دلیل نصیرہ مدد کرنے والی ایسا جو مددگار ہو وقل حق باطل آ گیا حق اور رو کا یب ان الباطل جانے ہی والا تھا بیٹھنے ہی والا تھا اور نظیر وا ہوا شفا اور ہم ناظر کرتے ہیں قرآن جو کہ شفا ہے وہ رحمت اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے ولا یزید الظالمینہ اللہ خسارا اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر گھاٹے اور خسارے میں وہ انسانی آ رہا اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا ہے ورنہ آبھی جانبی ہی اور وہ اپنی طرف عمل کرے اپنے طریقے پر اپنی نیت پر فرب و کم وم بمن و عہدہ سبیلا تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو وہ عہدہ سبیلا جو راستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھا رقم سے کے کے کے بارے میں میں سے سے سے ہے ہے اور تم نہیں دیے کہ علم میں سے مگر تھوڑا بالا انشینا ہم, ہم لے ضرور وہی وہی لے جائیں جو ہم نے میری طرف کی ہے حمایتی نہیں پائے گا نہ کبیرا یقینا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے اور کہہ دیجیے نہ جن ہوں اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اعلیٰ اس بات پر قرآن کی اور لوگوں کے میں کی کی مثال کھول کر بیان بیان دی ہے ہے ہے مگر انکار انکار کیا لوگوں نے مگر کا کا دینے ہی ہم, ہم ایمان لائیں کہ تو زمین سے انگورنہ کوئی چشمہ جاری کر دے او جنت من یا ہو تیرے لئے کوئی کا, اور انگوروں کا فتفجر جاری کرنا او دس کی دس زعمت یا تو گرا دے ہم پر آسمان جس طرح اور کو قبیلہ سامنے او یا, اللہ کا بیت من یا ہو کا کا ایک گھر او یا تو آسمان میں چڑ جائے بلن بلن تو میں ہرگز نہ گے کہ کرے ایسی کتاب جس کو ہم پڑے ہے میرا رب ہلکنتو اللہ بشر الرسول نہیں ہوں میں مگر بشر رسول اور نہیں منع کیا لوگوں کو کسی چیز نے اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں ادا جاءہم الحدا جب ان کے پاس صدایت آگئی اللہ مگر انقالو کہ انہوں نے کہا ابعط اللہ بشر الرسول کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے پل کہہ دیجئے لوکانا فی الارضی ملائکتو یمشونا اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلنے والے مطمئن اطمینان کے ساتھ آ تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول اتار کر بھیجتے اتارتے کل کہہ دیجیے کفا بلّہ بینی و کافی کافی اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان بلیباد یہ خبیر بصیرہ یقین اپنے بندوں کو خوب کی خوب خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے میں عدل کا محتد جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے ہم ان کو جمع کریں گے بکمن گنگے سمن بہرے موا جہنم ان کا ٹکانہ جہنم ہے علما خبت جب بھی وہ بجنے لگے کہ جدنا ہم سعیرہ ہم ان کو زیادہ کر دیں گے بھڑکنے میں جلنے میں لالقہ جزا احم جہنم یہ ان کی جزا ہے ذالقہ جزا ان کی جزا ہے ان کا بدلہ ہے بھی انا ہم کپر بھی آیاتی نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بقال انہوں نے کہا آیدا کنہ ادا اعدابن مم کیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزا مٹی آ اناس اخلق جدیدہ کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں اوللم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ الرزی یقیناً اللہ تعالیٰ یہ وہ دات ہے کہ خلا قسم آباد اول ارغا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے قابل وہ اس بات پر قادر ہے اعلیٰ کا مطلع ہوں کہ وہ پیدا کرے انہیں جیسے واجہ اجلن اور مقرر کیا ان کے لیے ایک مقررہ مدت کو لار وفی جس میں کوئی شک نہیں ہے تو آباد ظالمونہ اللہ کپورا تو انکار کیا ظالموں نے مگر کفر کرنے کا گل کہہ دیجیے لو ان تم تم لیکن خزانہ رحمت ربی اگر تم مالک ہو میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے ایدان لاسک مخشیت اور تو تمہیں اس وقت خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور لام تم تو تم ضرور رک جاتے یا تم کو ضرور روک لیتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے وقارن قطورا اور انسان بہت ہے جب وہ آیا ان کے پاس وقال تو کہا ان کو پھر اون نے کا یا موسا مسکرورا موسا میں تجھ کو سمجھتا ہوں جادو زدہ, سحر زدہ قالا قد علمتا تحقیق جانا ہے ما کا اور اے فرعون میں تج کو سمجھتا ہوں ہلاک کیا گیا ہوں تو اس نے ارادہ کیا کہ ان کو پسلادے بہکادے زمین سے مل اردی زمین سے اگر اپنا ہو مم آ تو ہم نے اس کو غرق کیا اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو وہ اور ہم نے کہا بھی اس کے بعد بنی بلی اسرائیل بنے اسرائیل کو اسکن ارغا چہرو تم زمین میں پہلا جاواد الآخراتی اور جب آجائے جائے گا آخرت کا وعدہ جن لفیفہ ہم تم کو لائیں گے لپیٹ کر اکٹھے و بالحقبق اننزل نہ ہو بالحق کی نزل اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نادزل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نادل ہوا ہے پماص کا اللہ و نظیرہ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر وہ قرآن فرق نہ ہو اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کر نادل کر کے نادل کیا ہے علامکسن تاکہ آپ اس کو پڑھے لوگوں پر الامن ٹھہر ٹھہر کر نا تنظیل اور ہم نے اس کو نادر کیا ہے تو تم یہ تھوڑی کے بل سجدے کرتے ہوئے گر جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا رباک ہے يقیناً، يقیناً، يقیناً ہمارے رب کا وعدہ بتا کیا گیا ہے وہ یقبر قانون اور وہ تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے وہ عزیز علم خوشو اور ان کو زیادہ کر دیتا ہے خوشبو میں رحمان کہہ دیجیے اللہ کو پکارو یا رحمان کو تم جس کو بھی پکارو فلاح الراسما الفسنہ اس کے اچھے نام ہیں ولا تجہربی صلاحط کا بلا تو خافق اور نہ تو جہر کر اپنی نماز کو اور نہ اس کو تو چھپا وہ کبھی کوئی نگاری اور اس کے درمیانی راستہ اختیار کر وقالی اور کہتے کہ تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے نا کوئی اولاد بنائی ہے ولبیب اللہ شریک الفل ملکی اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک فلم کی بادشاہت میں ولبیک اللہ ولی اور نہیں اس کا کوئی اس کے لوگوں میں سے اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کر